الحمد اللہ المین وسلم و صحبی اجمعیندین امباج آج بھی ان شاء اللہ جیسا کہ ہر ہفتے بعد آج بھی انشاء اللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں ایک انشاء اللہ ایک اہم رکن کے متعلق بات ہوگی بتایا گیا کہ ارکان ایمان چھ پہلے رکن اللہ سبحانہ تعلیم پر ایمان لانا دوسرا فرشتوں پر ایمان لانا تیسرا کتابوں پر اور چوتھا انبیاء اور رسول پر اور پانچواں یوم آخرت پر اور یہ پانچو ارکان کے متعلق بات ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ الگ الگ درسوں میں آج آخری رکن کے متعلق بات ہوگی اور آخری رکن سے مراد یہاں ال بالقضاء والقدر کہ قضاء اور قدر پر ایمان لانے کی اہمیت اور اس کے مسائل کے تقدیر پر کس طرح ایمان ایمان لانا چاہیے اور تقدیر پر ایمان لانا جو حکم دیا گیا کس طرح ہوتی ہے پہلے یہ ایمان کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے اور پھر اس میں جو شبہات جو ڈالتے ہیں تقدیر کے مسائل پہ خاص کر جب گناہ لوگ کرتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے کس طرح جواب دیں اور جو باتیں ہم لوگ کے دل میں خیالات آتی ہیں، تقدیر کے متعلق اس کو رد کس طرح کرے اسی کے متعلق انشاءاللہ شاء حق امکان اس درس میں بیان کیا جائے گا تقدیر کے باپ بہت ہی عظیم ہے علماء اس میں بہت بڑی بڑی کتابیں لکھ چکے ہیں لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ہر ایک لیے ضرورت نہیں صرف علماء کے درمیان ہے خاص کر جو کافل لوگ یہ غیر مسلم لوگ یا خاص کر جو مقتدہ لوگ جو شبہات ڈالتے ہیں اس مسائل پہ اس پہ اعتراضات اور اس کے جواب دینے میں اکثر کتابوں میں لکھی گئی لیکن جو اہم کتاب ہے جو ہم لوگ کے لیے ضرورت ہے وہ چند مسائل ہے اور اہم مسائل انشاءاللہ وہ آج کے درس میں ذکر کریں گے یہ بتا کے کہ ایمان بالقبا القدم یہ تقدیر کا چھٹا رکن ہے اور یہ ہر مسلمان پر واجب اور فرض اور لازم ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لانے کے معنی کیا ہے ایمان و والقدر کے معنی کیا ہے قضاء یعنی حکم ہے عربی میں قضاء حکم کو کہتے ہیں اس لیے قاضی جو جج ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے اس لیے اس کو قاضی کہا گیا اور اللہ کا اللہ اسفاد کے فرمانے ہوا قبا ربو کہ آپ کے رب نے یہ حکم دی ہے یہ فیصلہ سنا چکے ہیں تو اس لیے قضاء المان و والقدر قضاء کے معنی حکم ہے اور قدر جو اللہ سبحانہ و تعالی مقدر رکھی ہے جو چیز فیصلہ کر لی ہے یہ اسی کے معنی قدر ہے تو یہ گویا کہ تقریباً معنی متقارب ہے اور اس کو عموماً اردو میں جو استعمال کرتے ہیں کہ جلال ایمان و بالقبہ یعنی تقدیر پر ایمان لانا تو تقدیر پر ایمان لانے کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ہم لوگ ایمان لائیں کہ اللہ سبحانہ ہو تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے پاس اس کا علم ہے اور اللہ سفان تعالیٰ اسی کو لکھ دی ہے پھر اللہ سفان تعالیٰ نے چاہا اور ارادہ کی ہے پھر اس کو پیدا کی ہے یعنی تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں جو بھی دیکھی جاتی ہے چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو وہ اللہ سفان تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے سے ہو چاہے وہ حقیر چیز ہو انسان آسمان زمین دیکھتا ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے انسان چوٹی کو دیکھتا ہے بلکہ مچھر کو بھی دیکھتا ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر میں انسان دیکھتا ہے کہ کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی کرنا عمل صالح کرنا یہ بھی اللہ کی تقدیر میں اور کوئی انسان برائی کرتا ہے تو برائی بھی اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کی تقدیر میں آسمان و زمین کے تمام اعمال کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہے جو اللہ سبحانہ ہو سے چھپی ہے یا اللہ کے اختیار کے بغیر ہو سکتا ہے انسان چاہے کتنا بھی طاقت مند ہو دنیا والے چاہے مل کر اگر اللہ کے خلاف اللہ سبحانہ و کے کی مشیت کے خلاف کوئی امر کرنا چاہتے تو کبھی نہیں کر سکتے اور اس کا دلیل یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینے میں اپنے چچے زاد بھائی کے ساتھ ایک گدھے پہ دونوں بیٹھے تھے حضرت عبداللہ میں عباس تو اللہ کے رسول نے اپنے اس چھوٹے بچے کو سات سال کے تھے آٹھ سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقدیر اور اہم مسائل کو سکھائی اسی لیے تقدیر اور دین عقیدے کے مسائل ہر مسلمان پر واجب سیکھے بہت سے لوگ اپنے بچوں کو تقدیر اور ایمان اور یہ عقیدے کے مسائل بچوں کو نہیں سکھاتے کیوں کہتے بچہ ابھی چھوٹا ہے اس کے دماغ ابھی اسے خراب کرنے کی کیا ضرورت غلط ہے اللہ کے رسول مدینے میں وہ بھی صبر میں نہیں تھے مدینے میں ایک گدھے پہ دونوں بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے چھوٹے بھائی یعنی چچے زاد بھائی سے یہ اللہ کے رسول نے سکھایا غلام اے غلام اے بچہ میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں پھر اللہ کے رسول آگے یہ فرمائی ہے تجید ہوں تجا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمیشہ اللہ سے یاد کرو اللہ تمہیں یاد کریں گے مدد صرف اللہ سے مانگو پھر اللہ کے رسول یہ بتائی اگر یہ بیٹا جان لو کہ اگر ساری امت جمع ہو جائے اگر اللہ سبحانہ تمہارے حق میں کوئی خیر لکھ دے اور ساری امت جمع ہو جائے یہ خیر کو ہٹانا چاہتے ہیں یا آپ کو آپ تک نہیں پہنچانا چاہتے ہیں تو کبھی نہیں کر سکتے اور الٹا بھی اگر اللہ تمہارے حق میں شر لکھ دی اور پوری امت جمع ہو جائے اس کو ہٹانے کے لیے ختم کرنے کے لیے تو وہ لوگ نہیں ہٹا سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر میں تو اسی لیے یہ مانا ہے کہ جو بھی چیز ہو وہ اللہ سبحانہ و کے کی مشیت اور ارادے کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا ہے اور جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا اور جو نہیں چاہتے کبھی نہیں ہو سکتا ہے یہ ایک معنی ہے اور اس کے بعد اس کی اہمیت کیا ہے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے اسلام ایمان کے ایک بڑا رکن ہے ایمان کے چھٹا رکن ہے اور اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو مومن نہیں ہو سکتا ہے وہ مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیا دلیل ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کا اللہ عبد کہ کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا ہے حق کا بالقدر خیره قدر و یعنی جب تک وہ قدر و تقدیر پر خیر چاہے تقدیر یا برا تقدیر ہو جب تک اس پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے اور حدیث میں ہے وہ جو مشہور ہے حضرت جبریر کا حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے انسان کی شکل میں اور لوگ نہیں پہچانے اللہ کے رسول نے تو پہچان لی تو کافی سوالات اس نے پوچھی ایک سوال یہ پوچھا سب سے پہلا سوال اے محمد اے اللہ کے رسول آپ ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے تو اللہ کے رسول نے بتائی ہے ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر انبیاء پر یوم آخرت اور تقدیر پر ایمان لائے تو اس کے بعد اللہ کے رسول بتانے کے بعد سبق آپ سچ بتائے یہ بخاری اور مسلم کے حدیث ہے تو یہ دلیل ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ یہ چھٹے یعنی چھ ارکان پر ایمان لائے ورنہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانے کے یہ کیوں ہم لوگ کہتے ہیں واجب ہے اور ضروری ہے اور قرآن میں کیا دلیل ہے اس کا قرآن میں اور حدیثوں میں بہت ساری دلیلیں آئے چند دلیلیں ذکر کرتے ہیں تاکہ یقین ہو جائے کہ ہاں یہ چیز موجود ہے سب سے پہلے قرآن کی دلیل ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ كل شيء فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء خلق وإيجاد ثم اللہ سبحانه وتعالى اور اس کو كس طرح تقدره وتقدير اچھیاً باس اور مقدر اللہ سبحانه وتعالى اس کو رکھی يعني اس طرح نیک خود بخود بلا هر چیز کو اللہ نے خلق کیه اور اللہ سبحانه وتعالى اس کی تقدير بھی فیصلہ کیه اس طرح دوسری میں انا كل شيء خلقناه بقدر انا يعني بشک ہم ن ہر چیز کو تک ہر چیز کو پیدا کی کس طرح بقدر قدر قدر تقدیر کے ساتھ اس کا اندازے سے نہیں تقدیر کے ساتھ اس کو فیصلے کے ساتھ اور یعنی اللہ کے علم کے مطابق اور اللہ کے مشیت کے مطابق اس کو پیدا کی ہے تیسرے آیت ہے وہ امر اللہ قدر مقرورہ وہ بھی اسی معنی میں ہے اور اسی طرح ول قدر فہدہ سر اعلیٰ ہے اور اسی طرح ایک آج یہ ہے کل لہو اللہ ما کتب اللہ ہُلنا کل اللہ کے رسول آپ کہیے لئی بنا اللہ کتب اللہ ہلانا کہ ہمیں کوئی مصیبت کوئی چیز ہم پر نہیں پڑے گی اللہ کی جو اللہ نے لکھ دی ہے یعنی جو اللہ نے فیصلہ کر دی ہے تو یہ دلیل ہے کہ اگر اللہ نے فیصلہ نہیں کی ہے تو اللہ رسول آپ کہیے کہ ہم لو پر وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے تو یہ قرآن کی دلیلیں اور اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں حدیثوں میں کیا دلیلیں بہت ساری دلیلیں ایک حدیث وہ حضرت جبیلی کا حدیث جو ابھی ذکر کیا گیا ہے دوسرے دلیل حضرت ابلابن عباس کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے یہی فرمائی ہے کہ جو بھی اللہ نے تمہارے لیے خیر یا شر لکھ دی ہے پوری امت اس کو بدل نہیں سکتی ہے پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا حضرت عبلابن عباس کی حدیث ہے جو ترمیزی میں ہے روفی الاقلام وجفت الصحف صحف یعنی قلم قلم جو لکھنے والے قلم وہ اٹھائے گئی اور جب پت یعنی صحیف لوہے محفوظ جس میں لکھی گئی وہ یعنی اپنے روشنائیں اپنے جگہ پہ وہ سوکھ چکے یعنی اس کو بدلنے کی امکان نہیں ہے یعنی مطلب یہ اللہ کے رسول بتانے چاہتے ہیں کہ خیر اور شر جو بھی اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دی ہے اب وہ بدلا نہیں جائے گا وہ اپنے جگہ پہ ہے وہ اللہ کے تقدیر کے مطابق لکھا گیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح حضرت اب کے حضرت جابر کے حدیث جو ابھی ابھی شروع میں ذکر کیا گیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن عبد کسی بندہ مومن نہیں بن سکتا ہے حتٰ یقم خیری و شر جب تک وہ تقدیر پر خیر تقدیر اشر ہو جب تک اس پر ایمان نہیں لاتا تو مومنی ہو سکتا ہے پھر اللہ کا رسول فرم خود فرماتے ہیں اسی حدیث میں حت یا کلخت یعنی یہاں بھی جانے کہ جو چیز اس کے سر پہ آ خیر ہو یا شر جو بھی چیز اس کا اس کے ساتھ ہوا ہے چاہے خیر ہو یا شر لم یا کلخت یعنی کبھی یہ تصور ایسا نہ کرے کہ اگر یہ کرتے تو بچ جاتے بلکہ کبھی وہ اس کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتی وہ میں اب تو آم اور جو چیز اس کو سر پہ نہیں پڑی ہے اس کے لم یا لم تو کبھی وہ اسی کے حق میں نہیں آ سکتا آج کل اور یہ مسلم کی روایتی ہے ترمیزی کی روایت تو صحیح ہے بہت سے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں جب کوئی بات ہوتی کہتے یار اگر میں ہوتا تو میرے ساتھ بھی ہو جاتا نہیں اس طرح بھی کہنا بار بار غلط ہے یہ کہہ دو ہاں اللہ نے بچا لیے مجھے لیکن یہ بار بار کہو اگر ہم ہوتے ضرور ہوتا نہیں اللہ نے آپ کو اگر یہ نہ ہوتا اگر ہوتے آپ بھی تو ہو سکتا اللہ دوسرے طریقے سے آپ کو بچاتے تو اس لیے اللہ نے تمہارے فیصلے میں تمہارے حق میں یہ نہیں لکھی ایک انسان راستے پہ چلتا ہے تو دیکھتا اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو انسان فوراً سوچتا ہے الحمدللہ اگر ہم ہوتے تو ضرور ہو جاتا نہیں آپ کو کیا پتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل ہوتا یا کچھ اور بات ہوتی اسی لیے ایسے مسائل پہ فوراً نہ کہے کہ اگر یہ یا اگر یہ ہوتا وہ نہ ہوتا یہ کہ نہیں انسان یہ امام رکھے جو تمہارے سر پہ آیا وہ تو آئے گا چاہے جیسے بھی چاہے آپ گھر میں بیٹھے رہو یا باہر ہوتا ہے کہ نہیں ایک کسان کبھی نکلتا تو ایکسیڈنٹ میں مر جاتا تو لوگ گھر والے افسوس کرتے ارے نہیں نکلتے تو اچھا ہوتا نہیں ہو سکتا ہے گھر میں اور کوئی اور مصیبت آتی تو موت اس کے وقت میں لکھا گیا ہے اب ایک انسان افسوس نہ کرے یا یہ لو اور اگر یہ باتیں نہ لائے اللہ کے تقدیر پر ایمان لو یہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی طرح تیسری حدیث میں ہے یا پانچویں حدیث, حدیث ہے چوتھی حدیث ہے پانچویں ابودردا کے حدیث ہے نکل نشئی ان حقیق اللہ کے رسول فرماتے ہیں. ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے اور وہ مابلہغاز الحقیقت المان کہ مو... کسی بندہ ایمان کے حقیقت تک نہیں پہنچتا ہے اللہ کہ جب یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو بھی اس کے سر پہ آیا ہے اور ما اصابہ ہو جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا اور جو اس کے ساتھ دوست کے ساتھ نہیں ہوا ہے وہ کبھی اس کے لیے نہیں ہو سکتا تھا تو یہ انسان یہ ایمان کے ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ مومن فوراً تسلیم کرتا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اگر وگر اس طرح کی باتیں انسان نانک بنائے اسی طرح تقدیر پر ایمان لانے کے علماء کہتے ہیں انسان کی اچھی فطرت فطرت سلیمہ جو انسان کی فطرت صحیح ہوتی ہے توحید پر ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ عقیدہ اس طرح کہ تقدیر پر ایمان لانا چاہیے یعنی اگر قرآن کے حکم نہ ہوتا حدیث میں حکم نہ ہوتے کہ تقدیر پر ایمان لاؤ اور انسان مومن ہے تو خود بخود تقدیر پر ضرور ایمان لائے گا کیونکہ یہ آسمان و زمین کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں انسان تو جانتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں لیکن اب نہیں حکم دیا گیا اگر مثال کے تو پر نہیں حکم دیا گیا تو پھر بھی انسان جانتا ہے کہ اللہ کے فیصلہ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے اسی لیے اللہ کے فیصلے پر انسان کبھی اعتراض نہیں کرتا ہے اور علماء کی نقل کی اتفاق نقل کی ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے ایک اہم رکن ہے اور جو تقزیب کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے بلکہ گمراہ ہو جاتا ہے اور خفر تک بھی پہنچ سکتا ہے یہ دلیلیں ہیں اس کے بعد اگلے مسئلہ یہ ہے کہ ایمان تقدیر پر ایمان لانے کے معنی کیا ہے تقدیر پر ایمان لانے کے معنی جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ جو بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جو بھی آسمان اور زمین میں چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی آپ یہ کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ سبحانہ ہو کے تقدیر کے بنا پر یہ ہوا ہے لیکن کیا ہم لوگ اس تقدیر پر اعتراض کر سکتے ہیں یا آپس میں بحث کر سکتے ہیں آج کل لوگ کرتے ہیں اب دیکھو گے دو تین آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو تقدیر پر الگ الگ باتیں کرنے لگتے ہیں کوئی کہتا ہے اللہ سبحانہ تو یہی چاہتے تھے اس کے ساتھ نہیں یہ اللہ کو یہ عمل نہیں پسند تھا یہ بندہ اچھا تھا اللہ کے نزدیک یہ بندہ نہیں اللہ اس سے خوش نہیں یہ مسائل تقدیر کے مسائل ہیں یہ آپ کیوں ہم لوگ آپس میں اس میں جتار کرتے اسی لیے کے اتفاق ہے کہ اگر کوئی انسان لوگ بحث کرتے تقدیر کے مسائل پہ بغیر میل کے اور اس میں صرف آپس میں اس طرح الٹی سیدھے باتیں پھینکتے ہیں بگنا دلیل کے تو اتفاق ہے علماء میں کہ یہ حرام ہے اور کبیرا گناہ ہے بلکہ انسان کے شک و شبہات اپنے دل میں پیدا ہونے کے ایک بڑا سبب اور یہی ہوتا ہے اکثر لوگ جب تقدیر کے آدھا مسئلہ پڑھ کے رہ جاتے ہیں تو اس لیے بہت بری بری خیالات دل میں آتی ہیں اور انسان نہیں اس کا جواب دے سکتا اور کسی سے بھی پوچھ نہیں سکتا سوچتا کہ آگے والے کیا سوچے گے میرے بارے میں نہیں آپ اسی لیے تقدیر کے مسائل پہ جو اہم ہے اس کو یاد کر لو اور جو چیز خیالات آتی ہیں آپ اس کو چھوڑ دو ضرور نہیں کہ جو بھی دل میں بات آئے اس کے پیچھے ہم لگ جائے کیا دلیل ہے کہ نہیں کھوج کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حرا کی حدیث ہے جو حدیث میں پیش کر دیکھو ساری باتیں جو بھی میں ذکر کروں گا دلیل کے ساتھ بنا دلیل کے کار قرآن یا سنت کے کوئی بھی بات اشانہ نہیں کروں گا تو یہاں بھی ایک دلیل کیا ہے کہ انسان وہ نہیں بات کرنا چاہے بغیر دلیل کے یہ حدیث ہے یعنی تقدیر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ابرہ کے حدیث ہے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر کہ ایک بار ہم لوگ آپس میں بیٹھے تھے اور اللہ کے رسول آئے ہم لوگ کے سامنے اور ہم لوگ تقدیر پہ خوز کر رہے تھے کوئی اس طرح کہتا کوئی اس طرح کہتا کوئی, کوئی اس طرح جواب دیتا منفی کوئی مثبت بات کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تو پوچھا کیا بات ہے اور سنے کہ ہم لوگ اس میں بات کر رہے تھے فغر بحت ہو کہ اللہ کے رسول اتنا ہی ناراض ہوئے ہم لوگ پر کہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے چہرہ مبارک سرخ ہو چکا تھا اللہ کے رسول گورے تھے خوبصورت تھے چان بھی اس کے سامنے کچھ نہیں یہ اللہ رسول کے رسول کی سبت خاص کا جب اللہ, رسول تھے تھے اللہ رسول کے رسول مسکراتے تھے ہنستے تھے یہ اللہ کے رسول کی عظیم صفت ہے لیکن اللہ کے رسول جب یہ دیکھا کہ وہ لوگ اس طرح خوص کر رہے ہیں اس طرح بحث کر رہے ہیں غیر دلیل کے تو اللہ کے رسول اتنا ناراض ہوئے کہ چہرہ سرخ ہوا حضرت ابو ہرینا کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے چہرہ اتنا ہی سرخ ہوا جیسا کہ کسی نے انار لے کے اللہ کے رسول کے سر میں چہرے مبارک میں پھوڑ دی انار کو پھوڑو تو کیا نکلتے کون سے کلر یلو کلر تھوڑی جو تازہ ہوتے ہیں لال کلر ہوتا ہے تو یہ مثال دی کہ گویا کی لگ رہا کہ اللہ کے رسول کے چہرہ مبارک یہ دی. یعنی انار کے رس سے بھر گیا ہے. یعنی اس کو کسی نے ڈال دی ہے پھر اللہ کے رسول شاسن نے چند سوالات ہیں یہ اللہ کے رسول فرمایا اب ہاد عمر تم کیا اس چیز سے اس چیز کے حکم دیا گیا تم لوگوں کو پھر اللہ کے رسول ام بہذا ارسل الیکم یا مجھے اسی لیے بھیجا گیا تاکہ تم لوگ اتنی سیدھی باتیں کرو تقدیر پہ انما حل من کان قبلکم قبل تنازعو فی او الامر تم لوگ سے پہلے جو لوگ بھی ہلاک ہوئے اس وجہ سے ہوئے کہ وہ لوگ تقدیر کے مسائل پہ زیادہ فرض یعنی تک وہ منازع تنازع اختلاف کیے اختراف کیے کچھ لوگ رد کیے کچھ لوگ اپنے مرضی سے تفسیر کیے جب اپنے مرضی سے تفسیر کریں گے تو پھر اللہ کے حق میں بھی الٹی سیدھے باتیں کہیں گے چلانگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ازم تو ازم تو علیکم اللہ کا نازافی ہے ازم یعنی میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں تعید کے ساتھ کہ اب اس طرح نہیں کرنا یہ حدیث صحیح ہے میں ہے اور حدیث حسن ہے اسی معنی میں حضرت عبداللہ ابل عمر کی حدیث ہے وہ بھی اس طرح ذکر کرتے کہ اللہ کے رسول ناراض ہوئے اور وہ چہرہ اتنا ہی سرخ ہوا گویا کہ کسی نے یہ انار اللہ کے رسول کے چہرے میں کیا ہے پھوڑ دی پھر اللہ کے رسول نے کہا ابھی ہاں دا امیر تم کیا اس عمل کے لیے تم لوگ یعنی تم لوگ کو حکم دیا گیا ہے اللہ اللہ کے رسول بولتے تبربون القرآن برابر ہوئی تھا قرآن کی آیات کو لے کر الٹی سیدھے ایک دوسرے پہ مارتے ہو یعنی کھوج کرتے ہو پھر اللہ کے رسول فرا تم لوگ سے پہلے اسی لیے ہلاک ہوئے یہ ابن ماجہ کے حدیث اور حسن ہے عبد اللہ عمر کہتے ہیں کہ ہر مجلس میں جس میں نہیں حاضر ہوتا ہوں میں با میں افسوس کرتے تھے کہ کاش میں ہوتا سوائے اس مجلس کے مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ہم اس میں نہیں تھے کیونکہ اللہ کے کی رسول لوگ کو ڈانٹا تو یہ صحابہ کرام کے شوق تھا جہاں جیسے آ کہ خیر برکت زیادہ ہوئی تو خوش ہوتے اور جہاں جانتے کہ اللہ کے رسول اس میں ناراض ہوتے تو وہ لوگ تمندہ کرتے کہ نہ ہوتے تو یہ عبداللہ بن عمر کے یہ حدیث ہے تو اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں یہ حدیثوں سے کہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ تقدیر کے مسائل کے بارے میں بحث کرے یا جدار کرے یا فلسفہ کرے یا اپنے بغیر دلیل کے رد و بدل کرے جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی علم کے طور پر یعنی مناقشہ کرتا ہے سمجھاتا ہے بحث کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھے تو جائز جیسا کہ یہ مجلس ہے یہ مجلس تو اسی کے بیان کرنے کے لیے ہے تو یہ جائز ہے یا دو عارم آپس میں جمع ہوتے تقدیر کے مسائل پہ دلیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں تو جائز ہے لیکن صرف لڑائی کے لیے اختلاف کے لیے فلسفہ کرنے کے لیے صرف اپنے گناہوں کو اس کے بہانہ نکالنے کے لیے جیسے اکثر لوگ بیٹھتے ہیں گناہ کر لیتے ہیں اب دیکھو گے انسان ایک گناہ کر لی غلط کام ہو ہوگے تو کوئی پھٹکا تو کیوں کی ہے کہ کیا کرے اللہ نے لکھ دی ہے اور اس پر بھی بحث کرتا تو ہے تو غلط تو اس طرح جدال کرنا اور اس طرح الٹی سیدھے باتیں کہنا یہ جائز نہیں ہے لیکن علم کے طور پر تو جائز ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ قدا اور قدر کی تقدیر کے جو مراتب ہیں کتنا ہے چار یعنی اللہ سبحانہ اور کی جو تقدیر ہے جو اللہ کوئی چیز پر فیصلہ کرتے جیسا کہ اللہ نے آسمان کو پیدا کی یا ہم کو پیدا کی یا آپ کو پیدا کی تو اللہ سبحانہ اور یہ خلق سے پہلے یہ تقدیر اللہ کے فیصلہ چار مرحلے سے گزرتا ہے یہ یا ایمان لانا چاہیے قرآن چاروں ہے اور دلیل کے ساتھ پیش کروں یہ چار مرحلے سے گزرتا ہے سب سے پہلے علماء کہتے مرتبہ اور یہ چاروں پر ایمان لانا چاہیے اور چاروں پر ایمان لانے سے انسان سب جو تقدیر پر مکمل ایمان لاتا ہے اور یہ چاروں سے چاروں میں سے اگر کوئی انسان ایک کو انکار کرتا ہے یا ایک میں شک کرتا ہے تو مکمل مومن نہیں تو سب سے پہلا مرحلہ یہ علم علم پر ایمان لانا اس کے اللہ سبحانہ و کے علم ہے اور ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و جانتا ہے یعنی پیدا کرنے سے پہلے تخلیق کرنے سے پہلے اللہ کو علم ہے کہ یہ چیز ہونا چاہیے اور کس طرح ہوگا اللہ سبحانہ کا ہر چیز سے باخبر ہے لائے اصوب انہوں مسقال ازرا تین کس سماواتی والا فل کہ آسمان و زمین میں ذرے کے برابر اگر چیز ہو تو اللہ سلحان و سے وہ چن نہیں سکتا ہر چیز کے بارے میں اللہ جانتا ہے علماء کہتے ہیں اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے جو ہوگا اور ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے جو نہیں ہوا اور ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ اگر جو نئی چیز موجود نہیں ہے اگر وہ ہوتا تو کس طرح ہوتا یعنی بہت سی چیزیں آسمان میں نہیں ہیں ہم لوگ سوچتے کہ یہ ہوتا تو اس طرح ہوتا تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ اگر یہ نہیں ہے لیکن اگر ہوتا تو کس طرح ہوتا یہ اللہ کو پتا ہے تو اس لیے اللہ کے علم ثابت ہے ہر چیز سبحان اللہ سبحانہ کے علم آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے ہزاروں لاکھوں سال سے پہلے ہر چیز تو اللہ سبحانہ تاج جانتا ہے کتنا سال پہلے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کے علم ہے ہمیشہ, ہمیشہ والا علم کیا دلیل قرآن میں بہت سارے دلیل ہیں اللہ ہوں ما تسمعون اور جو تم لوگ کرتے ہو اللہ سبحانہ سے باخبر ہے ایک دوسری آٹ میں عالم الغیب ملغیبی کہ اللہ کی صفت کی غیب غیب کی باتیں جو چھپی ہوئی باتیں وہ بھی جانتا ہے اور شہادت جو شاہد جو ظاہر ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے احاطہ بھی کل ان علم ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس علم ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے ایمان یہ رکھنا چاہیے پہلے کہ اللہ سبحان کے علم بہت ہی, بہت ہی بڑا ہے اور اس کا کوئی حد نہیں ہے ہر چیز کے بارے میں اللہ جانتے چاہے خیر ہو یا شر یہ سخ اللہ ہی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کوئی چیز کے بارے میں نہیں جانتے پھر جانے شیعہ لوگ اگر دیکھیں میں مثال دیتا ہوں کہ کس طرح مسلمانوں میں ہیں کچھ لوگ شیعہ لوگ میں ایک عقیدہ روافق کے عقیدہ یہ ہے کہ بدا بد جو عقیدہ ہے یعنی بدا اللہ سلحاء تعالیٰ کو کچھ چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیز کے بارے اللہ نہیں جانتے تھے لیکن جب وہ پڑھنے لگا اور ہونے لگا تو اللہ کو اس کے بعد اور اسی کے وقت اس کو علم ہو گئے تو یہ کفر کی بات ہے اور اسی طرح معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و کو نہیں پتا کہ بندہ برائی کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو علم پہلے تو کیوں نہیں روکا تو اللہ کے حق میں اچھا نہیں غلط ہر چیز جو بھی انسان کرتا اللہ کو پتا ہے یہ جاننا چاہیے علم کے بارے میں کہ جیسا کہ علماء قاعدہ کہتے ہیں العلم علماء سابق لا ثابق سابق اور صاف میں کیا فن علما کہتے کہ اللہ کے علم سابق جو ہم لوگ اعمال کرتے ہیں تو اللہ کو اتنا ہی پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس کے مانا ہے کہ اللہ زبردستی کرواتے ہیں دونوں میں فرق ہے معتضلہ اور شیعہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم یعنی اللہ زبردستی کرتے نہیں اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں کہ بندہ برائی کرے گا لیکن مانا نہیں کہ اللہ نے زبردستی سے کروائی یعنی اللہ کو اتنا ہی علم تھا یہ بندہ جب پیدا ہوگا تو نیکی کرے گا کہ برائی کرے گا اس کی خواہشات کیا ہوگی دنیا میں کیا کھانا پسند کرے گا کیا نہیں پسند کرے گا یہ اللہ کو پتا ہے تو یہی چیز اللہ نے تقدیر پر لکھ دی ہے میں چھوٹے چھوٹی مثال دیتا ہوں جیسا کہ آپ کسی بندے کو کسی انسان کو دیکھ تو ہمیشہ مسجد میں آتا ہے ہر وقت مسجد میں آتا رہتا ہے دس سال سے آتا رہتا ہے اگر آپ سے کوئی کہہ دے امام کہہ دے کہ آپ نمازی کے نام لکھ دو تو آپ اس بندے کے دیکھنے سے پہلے آپ نام لکھ دو گے کہ نہیں صحیح کہ کی نہیں کیونکہ آپ کو علم کے بنا پر معلوم ہوگا کہ یہ بندہ آئے گا ہر حال میں یہ نہیں کہ آپ کے علم پہلے لیکن آپ کا اندازہ تو یہ انسانوں میں ہے تو اللہ کا علم تو اور اللہ کی مثال تو الگ ہے تو اللہ سے کا علم سابق ہے یعنی ہر چیز سے پہلے ہونے سے پہلے اللہ کو علم تھا کہ کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح نہیں ہوتا کب ہوگا کس وقت ہوگا کس طرح ہوگا فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے اللہ سبحانہ ہوتا سے کوئی چیز بات چھپی نہیں کبھی کبھی استغفر اللہ شیطان ہم لوگوں کے خیالات اچھے لوگوں کے خیالات بھی آتی ہے کہ اچھا چیز یہ ہو رہا کہ اللہ کو نہیں پتا ہے خاص کر جب دیکھتا زیادہ برائی ہوتی ہے یا ایسے کام ہوتا ہے جو انسان کسی کو نہیں پسند ہے تو انسان یہ ایسا کہتا ہے اللہ اس میں مدد نہیں جانتے ہیں شیطان آتا ہے اس طرح اس لیے انسان فوراً یہ ای آیا کو یاد کر لے کہ اللہ کو پتا ہے لیکن اللہ کو اللہ سبحان کے بھی علم ہے اور کوئی اللہ اس میں کوئی نہ کوئی مسلحت رکھی ہے اس لیے اللہ نے ان لوگوں کو اس برائے میں چھوڑ دی ہے تو یہ پہلے مرحلہ ہے کہ ایمان اللہ کہ اللہ کے علم ہے اور اللہ کا علم بہت ہی وسیع ہے دوسرا تقدیر کے دوسرے مرحلہ علم کے بعد کیا ہوا اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتے تھے اس کے بعد اللہ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے لکھ دی ہے تو جو دوسرے مرحلہ تقدیر کے کہتے علما الکتابہ کتابہ کے معنی یعنی اس کو لکھ دینا کسی کتاب میں لکھ دینا اور دلیل ہے کہ ہر چیز اللہ صاحب ہر چیز کے بارے میں کتاب میں لکھ دی اور یہ کون سی کتاب ہے لوگ محفوظ اسی لیے اللہ صلاح تعالیٰ فرماتے ہیں ان نزال کتاب ما ماں اساب مصیبتوں کہ مصیبت جو بھی ہوتی زمین میں تم لوگ کے جی میں تم لوگ کے ہاں اللہ فی کتاب اللہ کی وہ ضرور کتاب میں لکھی گئی اور دوسری رات میں اللہ فرماتی ما اور رتنا پھر من ہی اس کتاب میں یعنی توحی محفوظ میں کوئی بھی کمی نہیں رکھی گئی دیکھیے قرآن میں جب کتاب کے لفظ آتا ہے تو دو معنی آتا ہے ایک کتاب میں قرآن ہے اور یہ تو اللہ کے نازل کردہ کتاب اور بہت سی جگہ میں کتاب سے براد دوحی محفوظ ہے تو یہاں سے مراد محفوظ ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت نبا سے کیا کہا رفعت کہ الاقلام اقلام و کہ کے اقلام ہٹائے گئی ہیں حساب کی یعنی کلم ہٹائے گیا ہے اور صحیح یعنی یہ کتابیں برقرار رکھے گئی ہیں یہ دلیل ہے کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں لکھی ہے حد کہ انسان جب دیکھتا ہے آپ پردہ ہٹا دو جب دھوپ آتے تو اس میں کیا دکھتے ہیں ذرا دکھتے کہ نہیں تو ہر ذرے کے بارے میں یہ کتاب میں موجود اتنا عقیدہ بھی رکھو ہم لوگ یہ تصور کرتے ہیں کس کی کیا ضرورت ہے لکھنے کی آپ کو نہیں پتا ہے کیا ضرورت ہے آپ کو نہیں پتا ہے لیکن اللہ سبحان و تعالی ہر چیز کے بارے میں لکھتے ہیں ہم لوگ آج کل یہ ہی سوچتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے ہر چیز کے بارے میں لکھی تو اللہ سبحانہ تعالی جس طرح جیسا کہ بن عباس سے ایک بار پوچھا گیا ہے یا, یا کسی تابعی سے کہ ایک بارگی اللہ سبحانہ اور تعالیٰ کتنے لوگ کو دیکھتے ہیں کتنے لوگ کو اللہ سبحان دیکھ پائیں گے یعنی اتنا مخلوقات آسمان و زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سب کو دیکھتے ہیں بھاری تو نہیں ہے تو اس نے جواب دی جس طرح اللہ و تعالی ایک ہی وقت میں سارے کائنات کو کھلاتا پلاتا ہے کوئی کمی ہوتی کہ نہیں آپ بھی کھاتے ہو انڈیا میں لوگ بھی کھاتے پاکستان میں لوگ بھی کھاتے امریکہ میں بھی, بھی کھاتے ہیں جنگل میں لوگ کھاتے ہیں پانی کے نیچے اوپر سر کھاتے پیتے ہیں تو جس طرح ان لوگوں کو کھلاتا اللہ پلاتا ایک ہی وقت میں تو ان لوگ کے حساب کتاب کرنا آسان نہیں ہے ہم لوگ ہر چیز اللہ کے بارے میں اپنے نفس سے تصور نہ کرے ہم لوگ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں اللہ کے علم وسیع ہے. وہ اللہ اللہ علم کے بارے میں لائفی تو نبی ہی اللہ کے علم کے بارے میں کوئی ہات نہیں کر سکتا نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی ولی حتی کہ الانبیاء یا اولیاء یا فرشتے بھی اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اور یہ حدیث ثابت کیا گیا جب نبی کے بارے میں غیب کے مسائل کا بھی ذکر کیا گیا ہے جب حضرت اور خجر کے ساتھ دونوں بیٹھے تو بات ہوئی تو اس کے بعد ایک چڑیا سمندر سے پانی پی کے ایک قتل گرا دوں کے بدن پہ یا کہیں سامنے تو حضرت حضرت مسا سے کہنے لگے ہم لوگ کے علم اللہ کے نزدیک اس طرح جس طرح یہ قطرہ یہ سمندر سے اگر نکالا جائے تو کیا فرق ہوتا کچھ نہیں تو اس لیے اللہ کے علم بھی بہت ہی وسیع ہے تو یہ اور یہ اللہ ہر چیز کے بارے میں لکھ دی ہے اور کب لکھی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت عباد مسامد کے حدیث صحیح ہے کہ اللہ اللہ مقادیر کہ اللہ تمام مخلوقات کے مقدار تقدیر لکھ دی ہے کب قبل اینسل وسماواتی اور اردو آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دی ہے کتنا سال پہلے ایک دو سال پہلے نہیں سو سال پہلے نہیں ہزار سال پہلے نہیں دس ہزار سال پہلے نہیں اللہ کا رسول فرما دے پچاس ہزار سال پہلے تو سوچیے پچاس ہزار سال کم ہے زیادہ ہے ابھی بھی انسان اگر تاریخ دیکھے تو پتہ نہ آسمان و زمین کی پیدائش بھی یا حضرت آدم کے پچاس سال بھی نہیں ہوا خدا تو پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے ساری چیزیں کے بارے میں لکھ دی اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پہ تھا یہ مسلم کی کچھ لوگ اس حدیث میں تو تبصرہ کریں گے بحث کریں گے کس طرح کے کہیں گے یہ اللہ کا رقل بتا دی اب ایمان لاؤ اب یہاں نوام اس میں ہی اتنے کہ پچاس ہزار سال جو بتائی گئی ہے ہم لوگ کے حساب سے کیا اللہ کے کی حساب سے ہم لوگ کے حساب تو چھوٹا ہے لیکن اللہ کا کی حساب کیا ہے یومن ایک دن کتنا سال کے ایک ہزار سال کے برابر تو اگر پچاس ہزار ہزار ضرب کرو کتنا ہوا حساب کرو آپ لوگ بات تو یہ اللہ سبحانہ و آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے اتنا سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ دی ہے تو یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے فیصلہ اور کتابت ہے اور عموماً کتابت کے بارے میں ایک اور مسئلہ ہے کہ جو اللہ نے لکھی ہے آپ دیکھو کہ اگر حدیثوں میں کبھی کبھی انسان کچھ حدیثیں پڑھ کر سمجھ نہیں پاتا ہے یہاں اللہ رسو فرماتے ہیں پچاس ہزار سال پہلے لکھی گئی اور کچھ حدیث میں آپ دیکھو گے اللہ فرماتے ہیں کہ پورے سال کے حساب کب لکھا جاتا ہے سب پدر میں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے یا اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے جب ایک سو بیس دن بس گزر جاتا ہے تو فرشتہ آتا تو اس کی تقدیر اور اس کی ساری چیزیں لکھتا ہے اسی لیے لوگ کہتے ہیں ہم کنفیوز ہو گئے پتا نہیں وہ حدیث بھی اس طرح اور اس میں نہیں اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کتابت جو اللہ لکھواتے ہیں تین قسم کی کتابت ایک کہتے ہیں کہ تقدیر ازلی یعنی اللہ جو بڑا فیصلہ کی ہے تفصیل کے ساتھ اصل کتاب محفوظ میں اور یہ بندوں کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے اور اس کے بعد اللہ جب بھی بندہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ کتاب سے دوسری کتاب میں اس کے لیے خاص رجسٹر ہوتا ہے آپ گورمنٹ بھی دیکھو گے ہر جگہ یہی ہوتا ہے ایک عام کتاب ہوتے ہیں اس میں سب کچھ لکھا جاتا ہے تو ترتیب کے لیے ہر چیز کے لیے الگ الگ رہتے کہ نہیں آج کل ہی ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم لوگ کمپیوٹر دیکھ لیں آج کل جو لوگ مائکروسافٹ اور ووڈ استعمال کرتے ہیں اس طرح فائلیں بنائے جاتے ہیں ایک عام فائل ہے جس میں سب کچھ ہوتا ہے پھر الگ الگ فائل بنایا جاتا ہے ہر مسئلے کے لیے الگ الگ ہوتا ہے تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے لیکن سکتے کہ اللہ کے لیے ڈھونڈنے میں, اللہ کے لیے, میں اللہ کے لیے دونوں آسان ہے فرق نہیں لیکن اللہ تعالی یہ بنا ب... انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے کے لیے ایک خاص بھی کتاب لکھی گئی ہے جو قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں پکڑا جائے گا تو ایک کتاب وہ ہے جو ہر چیز اس میں عام لکھی گئی تفصیل کے ساتھ پورے لکھی گئی ہے سارے لوگ کے لیے ہے پھر دوسرا اس کو کہتے ہیں تقدیر ازلی کہتے ہیں علماء دوسری تقدیر یہ جو کہتے ہیں تقدیر عمری یعنی انسان کے ولادت جب روح پھونکا جاتا تو پھر اور یہ حدیث عبداللہ مسعود کی حدیث ہے اور دوسرے حدیث ہے عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے ماں کے پیٹ میں نطفہ ہوتا ہے جب میں بیوی ملتے ہیں تو نطفہ ہوتا ہے شروع میں حمل کی یہی شروعات ہے فرش تیز دن بھی اس کو ثابت کر دی تیس دن نہیں چالیس دن نطفہ ہوتا ہے یعنی خون کے ایک ٹکڑا ہوتا ہے پھر چالیس دن آل ہوتا ہے یعنی یہ خون جم جاتا ہے کہ کڑا ہو جاتا ہے پھر چالیس دن یعنی ایک دن ہو گئے پھر چالیس دن اور مدمہ ہوتا ہے کتنا دن ہوا ہو? ایک سو بیس اس کے بعد فرشتہ آتا. اس کے پیٹ کے اندر آتا ہے اور فرشتہ احساس نہیں نہیں بھئی آپ کو احساس ہوا یا نہیں یہ جب ثابت ہوا حتیث میں تو ایمان لانا چاہیے یہی مومن کے شام تو اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ چار چیزیں لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں اس کی عمر لکھتے ہیں اس کی Uh, اس کے روزی لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ بدبخت یا نیک بخت ہوگا اور اس کی زندگی کتنا ہوگی ساری چیز لکھ کر چلے جاتا ہے تو یہ لکھ دیتا ہے پھر اسی کتاب میں اور اس کے لیے مزید تو اس کو کہتے ہیں خاص ہر ایک انسان کے الگ الگ رجسٹر ہے اس کو کہتے ہیں تقدیر عمری اور آخری جو ہے تقدیر کیا ہے سنوی یعنی ہر سال کے پوری دنیا میں جو حادثہ ہونے جو بھی ہونے والا ہے وہ کل لکھا جاتا ہے پندرہ صاحبان کو نہیں جیسا کہ بہت سے لوگ شب برات میں کہتے فیصلہ ہوتا نہیں قرآن کیا آئے تھے فیحا یو فرق امر حکیم اس رات میں ہر امر حکیم عظیم فیصلہ کیا جاتا ہے اور یہاں سے مراد تفصیل کے ساتھ یعنی جو تقدیر عمری یعنی اس سال میں کیا ہوگا یہ شب قدر میں لکھا جاتا ہے اس لیے سوریہ قدر میں کیا ہے في القدر لیلت القدر لیلت القدر من ربهم سلام فرشتے نازل ہوتے ہیں فیصلے کے ساتھ اس رات میں نازل ہوتے ہیں لکھ دیتے ہیں تو اس کو کہتے تقدیر سنوی سنوی عام ایک سال کے تو یہ تقدیر اللہ لکھتے ہے لیکن اصل وہ جو اصل کتاب لوہ محفوظ میں ہے اور اسی سے سب کچھ لکھا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ تو یہ لکھنے کا مسئلہ ہے تو ایمان لائے قدر پہ تقدیر پہ بتا کے کچھ چار بار ایک پہلی یہ ایمان اللہ ہے کہ اللہ کے علم ہر چیز پر اللہ کے علم شامل ہے اور ہر چیز کے بارے میں اللہ جانتے دوسرا بتا کے کہ ہر چیز کے بارے میں علم کے بعد اللہ اس کو کتاب میں لکھ دیتے ہیں اور قلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسو فرماتے کہ او ما خلق اللہ قلم قال له تب کہ جب اللہ سبحانہ تھا قلم کو جب بھی پیدا کیا سب سے پہلا کام اس سے ہی کہا قلم سے کی لکھو قلم نے کہا اللہ کیا لکھو کوئی کہے گا یہاں فلسفہ کرے گا کہ قلم کہاں ہو اس کی زبان کہاں ہوتی ہے کہیں گے یہ اللہ جس سے بات کروانا چاہتا کرتا ہے اسی لیے قلم پوچھے اللہ کیا لکھے اللہ کے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے تقدیر لکھئے قیامت تک جو, بھی ہونا جو ہونا والا ہونے والا وہ آپ لکھ دو اس لیے علماء کہتے ہیں اختلاف ہوا کہ اللہ سبحانہ پہلے عرض کو پیدا کی کہ قلم کو صحیح کہ اللہ نے پہلے عرش کو لیکن یہاں سے منعقد جب قلم کو پیدا کی تو سب سے پہلا حکم یہی آیا قلم کو کہ آپ تقدیر لکھو تو یہ دلیل ہے کہ قلم کو اللہ تقدیر سے پہلے اس کو پیدا کی ہے تو یہ دو ہو ہوگئے تیسرے مرحلہ یہ ایمان لانا چاہیے کہ اللہ نے جب علم اللہ کے علم اور لکھ دی ہے اس کے بعد جب کوئی چیز ہونے والا ہے اور دوسرے مرحلہ ہے کہ اللہ سہادہ ارادہ کرتے ہیں مشیت کرتے ہیں یعنی یہ جو چیز لکھ دی ہے اب وہ آنا چاہیے ہو کو تخلیق کرنا چاہیے تخلیق سے پہلے تخلیق چوتھے مرحلے پہ تو تیسرے مرحلے پہ ارادہ اللہ کرتے ہیں یعنی بغیر فیصلے کے بغیر ارادے کے نہیں ہو سکتا آج کل یہی ہوتا گھروں میں مثال میں دیتا ہوں ایک انسان جیسے گھر میں بتاتا ہے گھروں والوں سے کہ فلا دن فلا چیز کرنا اب بچے کبھی کبھی وہ چیز پسند کر لیتے ہیں اب صبح ہوتی ہی پہلے کام کر دیتے ہی ارادے سے پہلے کچھ دن آیا احساس ہوتا ہے کہ اس طرح کروں گا اور اس طرح کرواؤں گا لیکن صبح صبح دیکھو بچے کر کے بیٹھ گئے کیوں کہ آپ نے بتائے تو یہاں ارادہ میں نے نہیں ہوں لیکن دون... اللہ کے معاملہ الگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا وہ اپنے ٹائم پہ آ جائے تو اللہ کے ارادے کے بعد ہوگا اللہ بھی ایک چاہت اللہ سب مشیت ہوتی ہے اللہ کی مشیت یعنی اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے اور جو اللہ سبحانہ و جو چیز فیصلہ کرتا وہی ہوگا کیا دلیل ہے انروہ ادنا امادی ان کہ اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے اگر کوئی چیز اگر چاہتا ہے تو پھر کن کہتا ہے یعنی اگر نہیں بغیر چاہ اللہ کن نہیں کہیں گے اور بغیر کن کے وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے کہ اللہ ہر چیز چاہتا ہے لیکن انسان کے بھی مشیعت ہے کی بھی مشیت ہے کہ نہیں یہ مسئلہ آئے گا ایک انسان ہوتا ہے کہ ہم کھانا چاہتے ہیں پینا چاہتے ہیں یہ تو اللہ کی مشیت کے بغیر ہی نہیں ہو سکتی یعنی آپ جو بھی آپ چاہتے ہو وہ بھی اللہ کی مشیت کے دا اندر داخل ہے یعنی اللہ اسے بتاتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی ہونے والی جو بھی عمل ہونے والا وہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا اب زبزار کے طور پر میں آج کے دن کھانا چاہتا ہوں چپک سے کھانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحان تعالی کے ارادے کے بغیر میں نے کھا لی نہیں یہ بھی اللہ نے لکھ دی کہ یہ بندہ یہی سوچ کے یہی چھپ کے یہ کھانا کھائے گا اور اس طرح کھائے گا یہ بھی لکھا ہوا تفصیل کے ساتھ تو اس لیے انسان جو بھی چاہتا ہے وہ پہلے اللہ سبحان ہوتا اللہ کے ارادے کے بغیر ہوتا ہے میرے اللہ کے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے انسان ہم لوگ کبھی ارادہ کر دے کہ یہ کام کریں گے لیکن اللہ کی چاہت نہیں ہوتی انسان لاکھ کوشش کرتا ہے نہیں ہو سکتا ہو سکتا کہ نہیں اسی لیے ہم لوگ کبھی کرتے ہیں یہاں سے گھر سے ڈیوٹی پہ جانا ہے لیکن اللہ نے لکھ دی کہ یہ بندہ نہیں جا سکتا انسان ہزار جگاڑ لگاتا ہے اپنے گاڑی اسٹارٹ کرتا ہے اسٹارٹ نہیں ہوتی پھر پڑوس کے پاس جاتے تو وہ نکل گئے ٹیکسی ڈھونڈتا ہے وہ بھی نہیں ملتی ہے یا ٹیکسی پا جاتا آگے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اللہ صبح تالا اگر کوئی چیز فیصلہ کرتا تو وہ کبھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اللہ کی مشیت عموماً علما کہتے دو قسم ایک کونی اور ایک سر انشاءاللہ اگر وقت رہے گا تو ذکر کریں گے لیکن ہم لوگ یہ جانیں کہ جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں چاہے خیر ہو یا شر وہ بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا کیا دلیل ہے اللہ برمات ومات شاہ اللہ شاہ اللہ رب العالمین اور تم کوئی چیز کے نہیں اگر تم اگر کوئی چیز یعنی تم کوئی چیز کی چاہت نہیں کر سکتے ہو یا ما یہاں موصولہ ہے کہ جو بھی تم لوگ چاہتے ہو نہیں ہو سکتا ہے اللہ عشہ اللہ رب اللہ کی اگر اللہ سبحانہ ہو تو آنا چاہتا اسی لیے اگر ہم بھی برائی کرتے ہیں تو نہیں کہیں گے کہ اللہ نے کروائی زبردستی لیکن اللہ نے اجازت دے دی کہ ہم کرے یعنی انسان جو بھی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے کے طور پر ہے لیکن مانا نہیں کہ اللہ نے زبردستی کروائی ہے اور اللہ خوش اس سے جیسا کہ جبری لوگ کہتے ہیں اور یہ مسئلہ ان شاء اللہ ابھی ذکر کیا جائے گا تو مشیہ اور ارادہ پر ایمان لانا چاہیے کہ ہر چیز لکھنے کے بعد اگر وقت میں وقت آ تو اللہ کی ارادہ ہوتا ہے مشیحت ہوتی ہے تو وہ چیز ہوتا اس کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا ہے اور یہ تقدیر کے آخری مرحلہ کیا ہے الخلق کو ایجاد وہ چیز جو اللہ نے اللہ جانتے تھے اللہ جانتے تھے اس کے بارے میں پھر اللہ نے لکھ دی اور اللہ سبحانہ چاہا پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے چاہے وہ فعل ہو چاہے وہ اخلاق ہو چاہے وہ انسانش... کسی مجسمہ ہو چاہے کچھ بھی ہو وہ سامنے ضرور آئے گا اور اس کو خلق اللہ سبحانہ و کرتے ہیں کیا دلیل ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق و کل شیخ اللہ ہر چیز کا خالق ہے یخل وکما شاہ جو چاہتا ہے اللہ سبحانہ و کچھ خلق ایجاد کرتا ہے تو ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارادے کے بعد خل اللہ کرتے ہیں اسی آیت ہے انما امر کہ اللہ کا امر کے مسئلہ یہ ہے اذا اراد جب اللہ کوئی چیز چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے خل کے لیے کن کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے آسانی ہے اللہ سبحان کا جو کرنا تو یہ چار مرحلے تقدیر کے لیے یعنی جیسا کہ آپ کوئی چیز دیکھو عمل دیکھو کہ کوئی انسان دوڑ رہا تو یہ دوڑنا بھی اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ چاروں مرحلے سے گزرے ہیں ایک انسان آسمان و زمین بھی چار مرحلے سے ایک چھوٹے کام وہ بھی چار مرحلے سے کہ اللہ جانتے تھے پھر اللہ نے اس کو لکھ دی پھر اس کے بھی ارادہ کی ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایجاد کی ہے تو اس طرح ایمان لانا یہ تقدیر کے مراحل ہے اس کے بعد یہاں ایک مسئلہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کی طریقہ کیا ہے یہ مختصر انداز میں ذکر کرتا ہوں ایک دو تقریباً آٹھ نو نقطے ہیں جلدی میں ذکر کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ آپ عقیدہ رکھو کہ تقدیر یہ اللہ کے لیے ایک خاص بات ہے اور جیسے کہ علما کہ سر اللہ ہی فی خلق کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ایک راز ہے بندوں کی جو راز اللہ کے پاس ہی ہے اسی لیے ہم لوگ اگر آپ ایمان یہ رکھو کہ تقدیر کے بارے میں ہم, ہم نہیں جان پائیں گے کتنا بھی کوشش کریں گے وہ ہو سکتا صحیح نہیں تو پھر انسان کیا کرے گا تو ہمیشہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اگر آپ دنیا میں کوئی بھی کرنا چاہتے آپ کے کوئی راز آپ کو پتا ہے کہ فلا بھی صرف جانتا ہے اور آپ کو اس سے امید رکھتے ہو کیونکہ وہ راز آپ کے ہاتھ انسان غریب ہے ایک انسان محتاج ہے کوئی مقروض ہے کسی سے نہیں کہہ سکتا اگر جانتا ہے کہ صرف ایک مالدار آدمی جانتا ہے تو انسان کس طرح اس کی نگاہ اس کے پاس جاتا ہے امید رکھتا ہے ڈرا رہتا ہے کہ کہیں ہمیں بدنام نہ کر دے یا کہیں ہمیں تنز نہ کرے میں نے مجھے نڈر چڑھائے کہ آپ اس طرح ہو اس طرح ہو اور اسی طرح امید بھی رکھتے کہ ہو سکتا ہے ہمیں دے تو اسی لیے یہ ایک مثال میں دنیا کے دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے لیکن اللہ کے حق میں تو اور بڑا مثال ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عقیدہ پہلے رکھو کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے ایک راز ہے اور تقدیر خاص اللہ کو پتہ ہے عالم الغیب صرف کون ہے اللہ آج کل میں بہت سارا کہ اللہ کے رسول بھی عالم الغیب اس کے مطلب تقریر کے بارے میں اللہ کے رسول جانتے ہیں کیونکہ تقدیر بھی علم الغیب میں ہے تو جو کہتا ہے اللہ کے رسول عالم الغیب اور تقدیر جانتے ہیں وہ حقیقت میں کپور کی بات کہہ رہا ہے کیونکہ قرآن میں یہ لکھا کہ تقدیر کے بارے میں صرف اللہ کو پتا ہے اور ایک انسان کہتا نہیں اللہ آپ کے ساتھ تو اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں تو یہ کفر کی بات ہوئی اللہ کے رسول خود ہی کہتے مجھے علم الغیب نہیں اور کوئی کہتا نہیں یہ اللہ کے رسول آپ کہتے ہو زبان سے لیکن آپ جانتے ہو تو اس کا مطلب ہے تو اللہ کے رسول جھوٹ بول رہے ہیں یا اللہ کے رسول خود ہی نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے اور نہیں جاننا یہ بھی علمغیب میں ہے تو اسی لیے علم الغیب ہر حال میں نہیں بنے عالم الغیب نہیں بنے تو اس لیے یہ کہتے کہ یہ اللہ کے ایک راز ہے اور تقدیر کے سارے مسائل اللہ کے ہاتھ میں ہوں دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر کے مسائل کے بارے میں کوئی چیز ہم لوگ اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں نہ اس کو انکار کر سکتے ہیں اللہ کی اگر اس میں قرآن اور سنت میں دلیل یا جو بھی دلیل ہے تو ثابت کریں گے جو دلیل نہیں ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے میں مثال دیتا ہوں ایک انسان جب دیکھتا ہے کہ کوئی انسان کفر یا کسی ایک انسان دوسرے کو قتل کر رہا ہے تو ہم لوگ کیوں کہتے ہیں جو قاتل ہے وہ عذاب کے مستحق یہ تو تقدیر بھی لکھا ہو کہ عذاب کے مستحق ہے کہ نہیں تو ہم لوگ کیوں کہ اتنی عذاب کے مستحق ہے کیونکہ یہ قرآن میں دلیل ہے کہ جو قتل کرتا ہے بڑا مجرم ہے اس کے لیے سزا ہے اس کے لیے جہنم ہے تو یہ بھی تقدیر کی بات ہے لیکن ہم فیصلہ نہیں کر رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں تو تقدیر کی یہ بھی بات ہے اسی طرح انسان جب چلتا ہے سار حدیث میں جیسا کہ انسان جب اگر کوئی کہہ سکتا ہے تقدیر کے مسائل ہے اللہ کا اگر آپ کودو گے پہاڑ سے کان مر جاؤ گے تو پھر کوئی کہے گا بھائی تقدیر کا مسئلہ آپ کیوں اس میں کہتے کہ مر جاؤ گے یہ تقدیر کہیں گے نہیں یہ تو قرآن اور حدیث اور علم اور عقل بھی کہتا ہے اور یہ غصاحت ہے کہ انسان جب کودتا ہے تو مر جاتا ہے تو اس لیے کہاں سے تم ان کا تقریر کہو گے کہ تقدیر ہے کہیں گے نہیں تقدیر اس میں دلیل ہے تو اس لیے جو بھی چیز ثابت ہو چکا قرآن اور سنت اور عمومی طور پر گجرب ہے تو اس کو ثابت کرنا ہے ورنہ ہم لوگ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم لوگ بحث کریں جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ آپ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کرو ورنہ یہ پریشانی ہوگی کہاں سے دلیل آیا کہتے لوگ کہتے ہیں حدیث دیکھو تو ضعیف ہے یا حدیث ہی نہیں ہے لوگ اپنی مرضی سے کہتے ہیں تو کیسے یہ ہوگا نہیں ہوگا یہ تقدیر کا مسئلہ ہے تو اس لیے ہم جب تک کوئی دلیل نہیں ہے سابق چاہے قرآن اور سنت سے یا حسن جو معروف ہے اور اس میں سب متفق ہے تو پھر ہم لوگ اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے واجب ہے کہ یہ تقدیر کے چاروں مرحلے پر ایمان لائے ایمان لا کہ اللہ ہر چیز پر قادر عالم ہے پھر اللہ علم کے بعد اللہ نے اس کو لکھ دی اور لکھنے کے بعد اللہ سلحان تعالیٰ اس کو ارادہ کی مشیت کی ہے پھر اس کے بعد اللہ سلحان اس کو نافذ کی اور اس کو خلق کی ہے نمبر چار یہ ہے کہ ہر ایک ایمان یہ انسان لائے کہ اللہ سبحانہ و کے کا فیصلہ ہمیشہ اچھا رہتا ہے اگر انسان اس پر ایمان لے آئے گا تو بہت شر سے محفوظ ہوگا بھئی آپ کے ساتھ آپ پیسہ پاگے تو کہو گے اللہ کا فیصلہ اچھا ہے بہت سے لوگ جب اچھے رہتے کہتے ہاں اللہ کا فیصلہ اچھا ہے لیکن اگر چوٹ کھا گئے کیونکہ گھر والے کسی کی مصیبتیں آتے رہیں تو کیا کہتا ہے وہ سے مسلمان میں دیکھا کہ اللہ اس کا میرے میرے ساتھ سختی کرتے ہیں اللہ مشور اللہ مشور کیوں ظلم کی ہے لوگ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں قبر کی بات ہے اللہ سبحانہ کی کہ کوئی ہم سے پوچھ لے گا کہ کوئی کہتے کہ یہاں انڈیا میں کہ اللہ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کر دیے اس طرح کفر کی بات ہے کی کہ نہیں کس طرح ہم لوگ کہیں گے اللہ بغیر سوچے سمجھے کہ تو کبر کے اعلی درجہ تہمت ہے اس میں اور اس میں اللہ کی صفات اور علم بھی انسان نفی کرتا ہے تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تو ہم لوگ یہ عقیدہ رکھے کہ ہر وہ باہر جو فیصلہ اللہ کرتے اچھا ہے اور سارے لوگوں کے لیے اس میں خیریت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اعمال میں مصنحت ہی ہوتے ہیں اسی طرح نمبر پانچ یہ ایماندائے کہ اللہ سبحانہ و ظلم کو پسند نہیں کرتے ہیں اور ظلم کبھی نہیں کرتے ہیں یہ بھی ضروری الگ میں نے ذکر کیا کیونکہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے اکثر لوگ یہی سمجھتے کہ اللہ ظالم ہے اور کچھ لوگ زبان سے تو کہیں گے لیکن ان کے بعد سے یہی پتہ چلتا ہے جیسا کہ مثال میں دیتا ہوں تقدیر کے مسائل پہ مسلمانوں میں دو فرقے یعنی اس میں گمراہ ہو ایک کو قدریہ کہتے ہیں اور دوسرا جبریہ کہتے ہیں اور یہ پہلے زمانے میں گزر چکے ہیں ابھی بھی کچھ مسلمان ان کے باتوں پر یعنی ان کے باتوں پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں قدریہ کیا کہتے ہیں قدریہ کہتے ہیں کیا اللہ اگر انسان نیکی کی کرتا تو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کے علم جیسا کہ آپ لوگوں نے ذکر کی لیکن جو انسان برائی کرتا ہے کہتے اللہ اس کو پہلے اللہ کو علم نہیں تھا نہ اللہ چاہتے تھے انسان زبردستی عمل کر دی تو اس سے مطلب اللہ طاقت زیادہ ہے اس میں اللہ کی طاقت کی انسان کی طاقت ادھر ہے کہ اللہ کی کمزوری اس میں استغفر اللہ تو اس طرح کہنا کو ہے لیکن وہ لوگ اس لیے کہیں یہ کہنا چاہتے کہ اللہ کیسے برائی کو پسند نہیں کرتے کس طرح بندوں سے کرواتے لیکن یہ غلط اس طرح مت سوچو یہ سوچو کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے جیسا کہ آپ اگر آپ کے بچہ ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے کہ ہشیارے ہے کہ بیوقوف ہے تو آپ یا آپ کے, آپ اس, آپ کیچر ہو. جب ایگزام آپ بناتے ہو آپ کے سامنے بچہ جواب غلط دے رہا ہے تو کیا کہتے ہیں نہیں کہو گے اچھا یہ لکھ دو کیا کہو گے کہ ٹھیک ہے پتہ چلے گا کس نے یاد کیے کہ کی نہیں آپ کو تو کبھی نہیں پسند ہے تمنا نہیں کہ وہ لوگ غلط لکھیں لیکن اسی لیے آپ نے لکھی ہے تاکہ آپ دیکھو کہ کون کامیاب ہے کون کامیاب نہیں تو دنیا بھی اس طرح ہے اللہ سلحان و تعالی آپ کو عقل دی ہے آپ پر قرآن نازل کی ہے خیر کے سارے راستہ اللہ نے دکھا دی اور اسی طرح دوسرے طرف شر کے راستہ بھی دکھا دی وہ حدینہ نجدین انسان کو دونوں راستہ میں نے دکھا دی ایک خیر اور شرخ اب اللہ سلحا آپ کو بیچ میں رکھی اور آپ کو عقل دی اے بندہ یہ دنیا بتا دی قرآن. دنیا یہ فتنے کی جگہ ہے. اے بندہ تم بچو اے بندہ آپ دنیا کے پیچھے مت دوڑو یہ پوری تذ نسیحت اللہ نے دی پھر انسان کو بھیج دی چھوڑ دی یہ سب کچھ بتانے کے باوجود پھر بھی انسان خیر کا راستہ چھوڑ کر سر کا راستہ کیوں اختیار کرتا یہ دلیل کے انسان کے اختیار حتیٰ کہ جب سر کے اختیار کرتا تو بھی اللہ کے اختیار میں لیکن اللہ کیوں انسان کو چھوڑ دیتا کیونکہ کی امتحان دے اللہ دنیا میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتے لیکن اللہ آخرت میں لیکن اگر اللہ کبھی انسان پر زیادہ اللہ سعودہ احسان کریں گے تو اس کو کبھی کبھی زیادہ توفیق دیں گے کو خیر ہی اختیار کرے ورنہ کبھی کبھی انسان کو چھوڑ دے اس لیے ہم لوگ ہمیشہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے انسان خود بخود ہدایت کا راستہ نہیں انسان اختیار مکمل کر سکتا ہے اس لیے ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہدایت ملی تو اللہ کے توفیق سے اللہ صبح تعلق جب کسی سے بندہ کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ رجحان خیر کی طرف زیادہ کر دیتا ہے اور اگر اللہ نہیں کرتے تو ہم ایجاد نہیں پائیں گے اور نہ کرتے تو ظلم نہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو خیر کے راستہ سب کچھ دکھا دی اور شار کے راستہ سب کچھ دکھا دی عقل آپ کو بھی دی ہے اب آپ کے اختیار ہے تو اس لیے انسان اب دنیا کی مثال لوگ اس طرح الٹا سیدھا کہتے کیا کہتے کہتے دیکھو جیسا کہ آئے گا انشاءاللہ یہ شبہ آخری میں ذکر کریں گے اچھا رہے گا تو اس لیے ہمیشہ عقیدہ رکھو کہ جو بھی اللہ کے فیصلہ اور تقدیر خیر ہے چاہے میری نگاہ میں اچھا نہیں لگ رہا تو پھر بھی وہ ظلم ہی وہ خیر ہے آپ بیمار ہو گئے آپ کاپ رہے ہو بلکہ موت آ رہی ہے کوئی حل جواب نہیں کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا آپ دس بیس یا بلکہ دو تین سال آپ اس سے تڑپ کے آپ زندہ ہو رہے یا تمہاری زندگی چل رہی تو پھر بھی نہ یہ کبھی نہ سوچو کہ میرے حق میں یہ شر ہے سوچو کہ اللہ ہمیں اتنا ہی دی کہ ہم پاک ہو جائے گناہوں سے اچھا ہمیشہ اچھی اچھے پہلو دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ ہر چیز کو برے پہلو سے دیکھتے ہیں اچھا کیوں نہیں دیکھے اچھا دیکھو گے تو آپ بیماری خیر ہیں انسان کے لیے انسان اس میں اللہ سے قریب ہو جاتا ہے گناہوں سے دور آ جاتا ہے کفارا اس کے لیے بن جاتا ہے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے لیکن ہمیشہ ہم لوگ دوسری طرف دیکھتے ہیں اسی طرح تقدیر پہ یہ پانچ بات ہوگی چھٹی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ صبح نہ جو بھی اللہ سبحانہ انسان کو اختیار بھی دی اور اللہ کا بھی اختیار ہے جیسا مثال میں دی یعنی انسان کے اختیار ہم لوگ کے اختیار اللہ نے مکمل دی بنا کہ انسان میں مجبور کیا کبھی آپ مسجد میں آنے کے لیے آپ کبھی احساس کی کہ اللہ ہمیں دھکا دے رہے مسجد کے لیے نہیں جب آپ مسجد میں نہیں آنا چاہتے تو کبھی احساس کی کہ اللہ فادر زبردستی کرنے جاؤ نہیں تو اللہ جبر نہیں کرتے اللہ نے آپ کو عقل دی اور ہدایت دیتی دل میں باتیں آتی تو اللہ جبر نہیں کریں گے لیکن اللہ نے آپ کو اختیار دی اور یہ آپ کے اختیار کس کے اختیار میں اللہ کے اختیار میں یعنی ہم لوگ کے جو اختیار ہیں وہ اللہ کے اختیار میں اور اللہ کے اختیار کے باہر اللہ کی مشیت کے باہر کبھی نہیں ہو سکتی ہے جیسا کبھی مثال میں نے دی ایک میں اور مثال دیتا ہوں اگر انسان اپنے بچے کے لیے امتحان کے طور پر ایکتا کے ہوشیار کے بیوقوف اس کے سامنے جیسا کہ ایک سیب رکھ دیتا ہے اور ایک سمجھو ایک دوسرے طرف ایک کڑوی چیز رکھ دیتا ہے تو انسان تمنا کیا کرتا ہے کہ نے بیٹا ہوشیار رہے یہ اچھی چیز کھا لے لیکن وہ اگر وہ دوسری کھا لیتا ہے تو کوئی دنیا میں نہیں کہ آپ کے اس میں اختیار نہیں تھا یہ سب کہیں گے آپ کے اختیار تھا اس لیے ہم نے دو چیز رکھی ہے وہ تو صحیح اختیار کی یہ کھا یا یہ کھا لیکن اس کے دونوں اختیار آپ کے اندر تھا آپ زبردستی کو بھی کھلا سکتے ہو اس کو زبردستی بھی کھلا سکتے ہو تو آپ نے کیوں یہ کی امتحان کے طور پر تو یہ بھی دنیا اس طرح ہے اللہ نے تمہارے سامنے دونوں راستہ رکھی جو بھی آپ اختیار کرو گے حقیقت میں یہ اللہ کی اختیار ہے اور اگر اللہ زبردستی کرنا چاہتے تو کریں گے اور ہوتا ہے کبھی انسان ہمیشہ کہتا ہے انسان جب مصیبت آنے لگتی تو آ جاتی انسان جب گاڑی کبھی چلاتا ہے یار ہم گاڑی چلا رہے تھے ایکسیڈنٹ کیوں ہوا کہ ہم تو گاڑی کو اس کے ہینڈل گھما رہے تھے بریک مار رہے تھے لیکن نہیں کچھ ہو رہا تھا تو اللہ کی ہاں جبر آ گئے تو اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گئے اب وہ ساری اسباب وسائل سب فیل ہو گئے تو اس لئے اللہ کے اختیار کے اندر انسان کے اختیار ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا تو ہم لوگ کے اختیار اللہ کے اختیار سے الگ نہیں ہے بلکہ اس کے اختیار کے اندر ہے اخری بات یہ ہے کہ الاحتجاج على القدر المصائب مسائب فلم آئب في المصائب في علما کہتے قاعدہ ہے قدر في المصائب لا فلم آئب مانا کیا یعنی اللہ علماء کہتے کہ قدر جب انسان کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو انسان تقدیر پہ بہانہ لگاتا ہے تو کس میں ہم بہانہ لگا سکتے ہیں حجت کر سکتے ہیں مصائب میں معائب میں نہیں یعنی مصائب مصیبتوں میں ہم کر سکتے ہیں دنیا کے کوئی مصیبت آ ہم غریب ہیں ہم امیر میرا, میرا پیسہ غائب ہو گئے ایکسیڈنٹ ہو گئے بیمار ہو گئے بیٹے کے انتقال ہو گئے یا کچھ اور بڑی مصیبت آ گئی جیل چلے گئے تو انسان اس میں کہہ سکتا کہ اللہ کی تقدیر ہے کوئی پوچھے کہ یار ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تو انسان بحث نہ کرے یہ کہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقدر تھا میں اللہ کے تقدیر پر نہیں مان لاتا کیونکہ انسان کے دخل اس میں نہیں لیکن معایب یعنی انسان کے عیب گناہوں میں تقدیر پر اعتراض تقدیر کے بہانے نہیں لگا سکتے جیسا کہ مثالیں بہت سے لوگ کرتے ہیں بھائی بھائی کیوں نماز کیوں نہیں پڑھتے کہتے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم پڑھ لیتے اللہ تو نہیں چاہتے اس لیے ہم نے پڑھا وہ سے لوگ کہتے کہ نہیں یہ تو کبفار مکہ پہلے کہہ چکے وقال لو اللہ دین اشرق شر کرنے والے لوشا اللہ اگر اللہ چاہتے تو ہم لوگ کبھی ہم شرک کرتے جو یہ لوگ کہتے تھے لو لو کہ نہیں اور وہی کہتے اگر اللہ کہتے تو ہم لوگ ہدایت دیتے لیکن اللہ نہیں چاہتا تو یہ اس طرح کجت کرنا غلط ہے اس طرح اگر کریں گے کیوں غلط ہے یا بھی یہ ابھی یہ شبح اکثر لوگ ڈالتے اس لیے واضح کریں گے تو تقریباً یہ اہم مسائل تقدیر پر ایمان لانے کے جو اہم طریقہ ہے اور شبہ ابھی ذکر کریں گے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے سے کیا فائدہ ہے کیوں ہم لوگوں کو حکم دیں کے ایک تقدیر پر ایمان لاؤ اس میں بہت سارے فوائد ہیں میں اہم ذکر کروں گا ایک آخرت میں فائدہ ہے اور آخرت میں فائدہ ہی معروف ہے کہ آخرت کے فائدے کی جب انسان تقدیر پر ایمان لاتا ہے اور صحیح طریقے سے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ جنتی بن جاتا ہے اللہ بھی اس سے خوش رہیں گے اور جنت کے مستحق بنے گا اور فردوس سے علیہ کے بھی کی مستحق ہوگا جتنا تقدیر پر ایمان لاؤ گے اتنا ہی تمہارے درجہ اللہ کے نزدیک قریب ہوگا لیکن دنیاوی فائدہ لوگ ڈھونڈتے اور دنیا میں کیا فائدہ ہے اس میں تقریباً پانچ اہم فائدہ ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان مکمل مومن بن جاتا ہے کیونکہ ارکان ایمان کتنا چھ پانچ ہے ابھی تو چھ بتائیں گے تو چھ ارکان پر ایمان لانے سے انسان مومن اور اگر وہ نہیں ایمان لاتا تو کافر اور دنیا کے اقامے بھی کافر ہو جاتا ہے تو یہ پہلا فائدہ ہے دوسرا فائدہ ہے کہ انسان جب تقدیر پر ایمان لاتا تو عبادت میں محنت بھی کرتا ہے ضرور اور جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ محنت بھی کرے گا کیا دلیل ہے میں حدیث ذکر کرتا ہوں صحابہ کرام کی بات آتی تھی جی حضرت سرا کبنو مالک اللہ عنہ ایک بار کہنے لگے اللہ کے رسول اخبر امرینا کا انگ و روی آپ اللہ کے رسول ہم لوگ کے بارے میں جو عمال کرتے ہیں بالکل واضح انداز سے بتانا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کیا ابی معلقید کہ جو لوگ ہم لوگ دنیا میں کرتے ہیں عمل بنا پر کرتے ہیں یعنی اس و... یعنی وہ, وہ کرتے ہیں جو کتاب میں لکھی گئی ہے اور تقدیر میں لکھا گیا ہے یا ہم لوگ نئے سرے سے اپنے مرضی سے کرتے ہیں یعنی جو نیکی کرتے ہیں برائے کرتے ہیں کئی چیزیں وہی کرتے ہیں جو لکھی گئی ہیں یا اپنے مرضی سے ہم لوگ کرتے ہو اللہ اس کو دوبارہ لکھتے ہیں الگ طریقے سے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں بلکہ جو قلم سے لکھا گیا اور کتابوں میں اللہ نے لکھ دی تو حضرت سراغا کہتے تو پھر عمل کس کے یعنی کیوں نہیں کی کرے کیوں ہم لوگ محنت کریں جب وہ چیز لکھا گئے تو وہی کریں گے تو اللہ کے رسول نے کہا یہ نہیں بلکہ فکل میسر اعملوا او فکل میسر تم لوگ عمل کرو تمہارے ہر ایک کے لیے وہی آسان کر دیا جائے گا جو چیز اس کے لیے لکھا گیا ہے اور آپ کو کیا پتا ہے کیا لکھا گیا ہم لوگ کو پتا ہے جب آپ پیدا ہوتے تو کیا آپ کے کی ساتھ کوئی کتاب آتا ہے کہ آپ خیر کرو گے نہیں اسی لیے نہیں آپ کو پتا ہے لیکن آپ کو کرنا ہے تاکہ آپ کے امر اسی کے موافق رہے اور آپ کو نہیں پتا ہے اسی لیے کرو تو اسی لیے کچھ روایت می مسلم کرواتے ہیں کہ ابن حبان میں ہے کہ حضرت ابو اسرا کے اب میں زیادہ کروں گا یعنی جب مسئلہ چھوٹ ہے کہ جتنا کرو گے کر سکتے ہو تو میں زیادہ کروں گا اور یہی یہ ہوتا ہے آپ اگر اللہ پر خاص کر یہ بات آئے اگر عضرت آپ اللہ پر حسن زن کرتے ہو اللہ پر اچھی امید رکھے ہو تو اچھی امید کر کے تم اچھا عمل کرو گے اکثر لوگ یہی آتے ہیں برائی کیوں میں آپ کیوں گمانے پڑتے اللہ ہے تو میرا حق میں لکھ دیا کہ میں برا رہوں گا میں جہنمی رہوں گا بھائی اللہ پر اچھے گمان کرتے کہ نہیں کہتے اچھا گمان کرتے ہیں. تو آپ اللہ سے اچھے گمان یہ کرو کہ اللہ آپ کے لیے جنتی لکھ دی جب آپ یہ عقیدہ رکھے کہ میں جنتی ہوں تو کیا عمل کرو گے نماز پڑھو گے کہ نہیں کرو گے تو اسی لیے انسان نہیں جانتا ہے تو اسی لیے جب انسان اچھا گمان کرے گا تو انسان تقدیر کی طرف دوڑے گا یعنی عمل صالح کی طرف تو نیکی کرے گا تو تقدیر پر ایمان لانے سے یہ فائدہ انسان زیادہ نیکی کرے گا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ پر زیادہ توکل کرے گا اعتماد کرے گا جبابی ہم مثال دی آپ کے بارے میں صرف ایک ہی بندہ سب کچھ جانتا ہے جو طاقتور ہے پیسہ والا ہے سب کچھ ہے تو آپ اس پر بھروسہ زیادہ کرو گے کہ نہیں کرو گے تو آپ کو جب پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے بارے میں جانتا ہے آپ تقدیر جو اللہ کی طرف سے صادر ہوا میں ایمان رکھتا ہوں میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ اللہ اچھا چاہتا ہے تو جب انسان اچھا برا ہے اچھا بھروسہ کرتا ہے اور اچھا گمان کرتا ہے توکل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اس کے ایمان پڑے گا آپ میں مثال آپ کو دیتا ہوں اگر آج سے آپ یہ سوچو کہ اللہ میرے حق میں اچھا آپ جیسا کہ سوچو مسجد میں آنا ہے کہ نہیں آنا مثال میں دے رہا اگر آپ کو مسجد سے آنا ہے مسجد کے لیے آنا ہے اب آپ خود سوچو کبھی کبھی کہلی ہوتی دل میں یہ سوچتی ہوتی کہ کیوں جائے تو اگر آپ یہ دو سوال اپنے سامنے رکھ لو کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے مسجد میں آنا یا گھر میں پڑھنا مسجد میں آنا اور یہ آپ اس کے بعد یہ سوال کرو کہ اللہ سبحان و میرے حق میں خیر چاہتا ہے کہ شر چاہتا تو اگر آپ یہ کہو کہ اللہ خیر چاہتا ہے آپ مزید میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے آو گے دل دبا کے چاہے کچھ بھی مصیبت ہو آؤ گے دوڑ کے کہوگے کیونکہ اللہ نے مجھے میرے ساتھ اچھے گمان رکھنے سے توقع کرنے سے آپ نیکی بھی کرو گے اور آپ کے ایمان بڑھ جائے گا چوتھے فائدے یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندہ بنو گے وہ کس طرح کیونکہ انسان جب بھی نیکی کرے گا تو کیا کہے گا کہ کون دیا ہے میں اللہ ہم لوگ یہی سوچتے آپ کو اللہ نے آپ کو پیسہ والی دکھی ابھی میں انڈیا گیا ہوں بلکہ کتنا غریب لوگ دکھے تو اللہ کی قسم وہاں انسان ہر وقت روتا ہے کہ لوگ اتنا غریب ہے اتنا مسکین ہے ان لوگ کے ان کے کیا نقصان کیا قصور ہیں اللہ نے ان لوگوں کو بنائی اور میری جو اندر نعمت ہے اللہ نے جو کچھ دی ہے وہ کہاں سے کیا ہم نے کچھ محنت کی ہے کام نے دی نہیں یہ اللہ کے کرم ہے تو انسان جب تقدیر پر ایمان مان لاتا ہے اس کو غریب بنایا ہمیں امیر بنایا اس کو جاہل بنایا ہمیں ہمیں عالم بنایا اس کو اللہ سے بادشت گمراہ بنا ہمیں نیک بناے صالح بنا اگر انسان اپنے بارے میں کہتا انسان یہ سوچتا ہے تو کیا شکر گزار بنے گا کہ نہیں اور ہر بات اللہ کی طرف حوالہ کرے گا انہیں کہے گا میرے اندر یہ کمال ہے میں کرتا ہوں نہیں ہمیشہ جانتا کہ اللہ کی مقدر ہے آپ کو اللہ نے مثال کے طور پر انڈین بنایا اور کسی کو اللہ افریقی کو بنا افریقی بنا تو آپ کی کوئی دخل اس پہ نہیں تو تقدیر کا مسئلہ پھر بھی آپ کو اپنے ملک جا کے آپ پاکستان جاتے اپنے ملک آتے ہو تو خوش ہوتے الحمد للہ اللہ نے ہمیں یہاں کے والے بنائے مسلمان ہمیں گھر مسلمان گھر میں ہمیں پیدا کی یہ تقدیر کے مسائل تو انسان جب ایمان تقدیر پر لاتا ہے تو اللہ کے شکر گزار بندہ بن جاتا ہے دیکھو کتنا خیر ہے اور آخری فائدے یہ ہے کہ انسان اسی طرح صبر کرے گا مصیبتوں پر ایک انسان گاڑی پہ جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گئے جس کے ایمان کمزور ہے کیا کہے گا گاڑی اترے گاڑی سے گا سامنے والے کو ہزار گاڑی ہزار گالی لعنت الٹے اگر بیوی جلدی ناشتہ نہیں دی ہے یا گھر میں کچھ بات فون اٹھائے گئے تو بیوی پہ گسا اگر پولیس بھی آیا سامنے کچھ بات بولی تو اس پر بھی ناراض اگر کچھ بات ہوگی کوئی پوچھتا تو گالی دے دے کے یا کر کے یہ اعتراض کرتا ہے لیکن اگر یہی بندہ یہ عقیدہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد فوراً یہ سوچ ہے کہ اللہ کے حل لچاس نہیں ساٹھ یا پچاس ہزار سال پہلے لکھی لکھا گیا ہے کہ فلاں بندے کے ایکسیڈنٹ ہوگا فلے جگہ پہ اور یہ بندہ اس طرح کرے گا اس طرح کرے گا یہ لکھا ہوا تو اب یہ سب سوچ کے کیا کرو گے تو کہ میں اللہ لکھا ہے تو وہی ہوا ہے کسان صبر کرے گا کسان خوش رہے گا بلکہ اس پر اس کا صبر کرے گا صاحب کرام حضرت عمر و خطاب اور سے ثابت ہے جب ان لوگ پر مصیبت آتی تھی تو صبر ش... یعنی مصیبت میں چار بار شکر ادا کرتے تھے تین یا چار یعنی مصیبت میں شکر نہیں کرنا چاہیے صبر کرو لیکن مصیبت میں شکر ادا کہتے تھے کہ الحمدللہ کہ مصیبت دین پہ نہیں آئی دنیا پہ آئی دوسرے کہتے ہیں الحمدللہ کی مصیبت اتنا تک ہوئی اس سے زیادہ نہیں بڑھی تیسری مص... ش... ش... ش... شکر کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں ش... یعنی صبر کرنے کی توفیق دی تو دیکھو انسان کے لیے کہاں مصیبت آتی تو شکر ادا کرتا اور یہی اللہ کے رسول فرمت عاجب امر مومن اللہ کے رسول مومن کے حال پر تعجب کرتے تھے انراہ کل لہو خیر اس کے سارا معاملہ اچھا ہے اگر نیکی ملتی ہے اچھائیں ملتی ہے تو شکر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر و برکت ہے اور اگر مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی خیر و برکت ارے یعنی ہر حال میں تقدیر پر ایمان لا شاکر صابر بنتا ہے تو اسی لیے اللہ سبحانہ ہاتھ اس کے لیے منی اس کے برکت دیتے یہ فوائد ہیں تقریب پر ایمان لانے کے میں آخری ذکر کرتا ہوں وقت ہو سے زیادہ ہو گئے یہ میں ایک شبہ ذکر کرنا چاہتا ہوں بس ایک ہے اور دوسری شبہ ایک تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے ادارہ آدھا ہے کہ نہیں رادہ وہ تو بات آ چکی ہے یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی برائی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے حق میں ہی چاہا اب جیسے ہی دیا گیا ہوں کسی سے کہ نماز پڑھ کر آ نماز اللہ لکھیں گے تو ہی بات تو صحیح ہے اگر نہ لکھیں گے تو ہو لیکن اس طرح بہانا لگانا غلط ہے اس طرح بہانا لگانے سے کیا نقصانات یہ ذکر کریں گے تو یہ بات کیوں غلط ہے اس طرح کوئی نہیں کر سکتا سب سے پہلی بات یہ کہا جاتا ہے کہ انسان یہ جواب دیں گے جو اس طرح کہتا کہیں گے دیکھیں جیسا کہ ابھی آپ اس سے پوچھ لو کیا آپ کو علم الغیب پتا ہے آپ کی کتاب میں کیا لکھی کہ آپ اچھا ہو یا برا ہو آپ کو پتا ہے تو کیا جواب دے گا نہیں پتہ تو جب آپ کو پتا ہے تو کس طرح آپ مجھ سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ میرے حق میں نہیں چاہ اور کس طرح ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ہم میرے ساتھ خیر نہیں چاہتا اس کا مطلب یا تو تم سچے ہو یا تو جھوٹا ہو اور جب آپ کو یہ پتا ہے کہ لکھا ہے نہ پتا ہے کہ نہیں لکھا ہے تو کیوں اس طرح بات کہتے ہیں؟ صحیح کہ نہیں دوسری بات اس سے پوچھو کیا اللہ پر بھروسہ ہے کہ نہیں اللہ پر اچھے گمان کرتے کہ برا گمان کرتے تو مومن کیا کہے گی اچھا گمان اور جو کافر ہے یہ تک کہ اگر کوئی مسلمان کہتے برے گمان کرتے برا اللہ پر گمان کرنے والا کافر ہے انسمر القل کا اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے بدزلی کرتے جو کافر ہوتے مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے تو اچھے گمان کے تقاض یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ میرے حق میں اچھا لکھی ہے اور اللہ کے رسول ہی فرماتے ہیں اللہ فرماتے حدیث سے قدسی میں کہ میں بندہ میں اس میں ہوتا ہوں یا اپنے اپنے بندے کے حسن ظن پہ ہوتا ہوں جس طرح اللہ فرماتی جس طرح میرے بارے میں سوچتا میں وہی ہوتا اگر انسان اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے اور اللہ سے اچھی امید کرتا ہے تو کیا کرے گا تو قریب جائے گا لیکن اگر اللہ کے بارے میں برا, برا زن کرتا ہے تو دو دور ہٹے گا ایک میں احساس دیتا ہوں انسان کو اب جیسا کہ میں اپنی شخصیت بتا رہا ہوں اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ بہت سخت ہو بہت یہ ہے بہت سے لوگ ہم سے بچتے ہیں سلام تک نہیں کرتے اب کسی پوچھتے کہ آپ کو کون بتایا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں تو اس لیے وہ سلام نہیں کرتا اور جب مجھے دیکھتا تو بھاگ جاتا ہے سوچتا کہ ابھی بازو نصیحت کریں گے یہ کہیں گے یہ نہ کرو وہ نہ کرو تو اچھے گمان نہیں کر کے وہ بھاگتا اور دوسرا بندہ جو مانوس ہے آپ دیکھو گے کہ یہاں تک آتا ہے کہ ہم بھی تنگ ہو جاتے ہیں صبح شام فون کرتا رہتا اتنا اچھی امید رکھتا کہ بیچارے کہ صبح بھی فون کرتا کبھی شام کے بھی فون کرتا چھوٹی باتوں پر بھی مشورہ کرتا اپنے گھر کے بیوی کے مسائل بھی ہم سے بتاتے اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو اسی لیے یہ انسان کیوں آپ کو یہ اچھا لگا یہ انسان اچھا ہے اور فلاں انسان کو آپ سوچے کہ سخت مزاج ہے اچھا نہیں ہے یہ آپ کے زن اور خیالات کی وجہ سے آپ کسی کے بارے میں سوچو کہ اچھا ہے تو آپ وہی کرو گے اگر آپ کوئی جیسا کہ یہ مائک اگر آپ یہ احساس کرو کہ یہ اس میں کرنٹ ہے اور بہت خطرناک چیز ہے تو اس کو کبھی نہیں چھو گی تھی نہیں والدین ہی بچوں سے کہتے ہیں کہ اس کو مت چھونا چولا مت چھونا جل جاؤ گے تو بچہ یہی خیالات کرتا کہ چھو گے تو جل جائیں گے تو اسے دور رہتا ہے جھوٹ بول کے اس کو دور رکھتے ہیں لیکن یہی جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور جانتا ہے حقیقت کیا ہے تو اس کو ہزار بار چھوتا ہے تو یہی انسان کے خیالات کے محس خیالات ہیں تو یہ بھی ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ میرے حق میں برائی چاہتا تو دوسرا سوال یہ کرو کہ آپ اللہ پر اچھا گمان کرتے ہیں تو برا گمان جس طرح تم گمان اللہ پر کرو گے اس طرح رہو گے اس طرح اللہ رہیں گے اچھا کرو گے تو اچھائی اچھا کرتے ہو آپ یہ سوچتے ہو اللہ کے اللہ میرے ساتھ اچھا کرتا ہے تو آپ یہ سوچو کہ میرے حق میں اللہ نے کتاب میں اچھی لکھی اور جب آپ یہ سوچو گے کہ میرے حق میں اللہ نے اچھا لکھی ہے اور جنتی لکھی ہے تو آپ اس کے لیے کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے کہ نہیں کرو گے کرو گے ضرور ایک دنیا کی مثال ہے آپ کو اگر بتا چل جائے کہ فلاں آدمی آپ کے نام لیتا ہے اور آپ کو ذکر کرتا ہے اپنے مجلسوں میں تو آپ اس کے اس سے قریب ہونے کے لیے کیا کرو گے کوشش کرو گے نہیں انتظار کرو گے کہ ہم دور رہیں جب چاہے تو بلائے لیں گے نہیں آپ بلکہ اپنے منہ دکھاؤ گے اس کے سامنے بیٹھ جاؤ گے سلام بھی کرو گے کہ ہاں ہمیں تو ذکر کی ضرور کچھ نہ کچھ بات ہے تو اور قریب ہونے کے لیے انسان لالچ جاتا ہے تو اللہ کے حق میں تو اور بڑا ہے آپ کو پتا کہ اللہ نے احساس ہے کہ اللہ نے اچھائی کی ہے تو اس لیے انسان دوڑے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ محض خیالات کی وجہ سے یہ سوچے کہ ہر برائے یہ کہے کہ اللہ یہ چاہا تو ہوگے تو پھر انبیاء کو اللہ نے کیوں بھیجا بھیجنے کے کی ضرورت نہیں تھی نہ کتاب پر کو حاصل کرنے کی ضرورت تھی کی. کیونکہ یہ کافی لوگ جیسا کہ مکہ والے کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں نہیں لیکن اس کو کہتے ہیں ہاں ہدایت ہی تو اللہ کہا دو ٹھیک ہے اللہ اگر چاہتے تو ہم ہدایت دیں گے اللہ اگر چاہتے تو ہم شرک نہیں کریں گے تمہارے کیا دخل ہے تم کیوں پیچھے آدھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایک انسان کسی کو نصیحت دو کہ نماز پڑھو کہ تم پیچھے کیوں پڑ دو اللہ اگر چاہتے تو اس طرح ہم لوگ امر بالمعروف قرآن سنت یہ سب چیز کو ہم لوگ ختم کر دیں گے اور یہ غلط ہے اسی لیے صحیح پر ایمان لانا ہے لیکن اس طرح بہانا لگانا غلط ہے جروم ہے اور یہ اللہ کے ساتھ بدزنی ہے اور انسان ایک گنا کے مرتکب نہیں تھا بلکہ لاکھوں گنا کے مرتکب ہوتا اس کی وہ سوچا ہے آج کل انسان ایک نماز چھوڑ دی اور یہ سوچ رہی کہ اللہ نے لکھ دی ہے تو اس کے بعد دوسری نماز بھی چھوڑے گا تیسری نماز بھی روزہ بھی چھوڑنے لگے گا یہاں تک کہ فاسق اور کافر بن جائے گا لیکن جب اچھے گمان کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تقریر پر ایمان لاتا ہے تو ہمیشہ اللہ سبحانہ ہو کی قربت اختیار کرے گا اور اللہ سے قریب رہیں گے یہ اہم شبہ میں نے ذکر کی بلا اس کے علاوہ تقدیر کے مسائل پہ لوگ اور شبہات ڈالتے ہیں جب بھی کوئی شبہ آئے تو آپ سمعنا اللہ واطعہ کہو آیات غور سے پڑھ لو اور زیادہ یہاں وہاں پوچھنا زیادہ یہاں الٹی سیدھے باتیں کرنا اس سے بچنا چاہیے کیونکہ زیادہ بات کرنے سے انسان اور گمراہ ہوتا ہے اس لیے فوراً انسان اللہ پر عقیدہ رکھے ایمان رکھے کہے جو اللہ آسمان میں ایمان رکھتا ہو اور زیادہ اس سے بچے حدیث میں آخری ذکر کر کے ختم کرتا ہوں حدیث میں آتا ہے کچھ سواگ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے کہنے لگے اللہ کے رسول ہم لوگ کے دل میں کبھی ایسے باتیں آتی ہیں جو ہم میں سے کوئی انسان اس کو ذکر بھی نہیں کر سکتا اللہ کے بارے میں تقدیر کے بارے میں <تصفح> یا کچھ بھی تو اللہ کے رسول نے کہا یہی ایمان کی سچائی کی نشانی ہے مطلب نہیں کہ آنا خراع کے ایمان کی نشانی ہے۔ یعنی یہ کہ آپ کے دل میں آتی اور اس کو ذکر بھی نہیں کرتے ہو اس کے پیچھے نہیں لگتے ہو اور اس کو دبا دیتے ہو یہ کوشش یہ ایمان کی نشانی ہے اگر آپ کے دل میں ایمان نہ ہوتے تو آپ بگ دیتے جیسا کہ لوگ ہر میں ہر بات کہتے ہیں غلط اس لیے کوشش کرو ایمان تسلیم کرو جب بھی ایسے مسائل کا ہے آپ اپنے غلطی رکھو اللہ سبحانہ و تعالی کی غلطی نہ رکھو کہ اللہ چاہتا غلط میں یعنی غلط کاموں میں کہیں کہ اللہ چاہتے ہیں اور خیر کے کاموں میں کہیں نہیں میرے کمال ہے اسی طرح جو آخری شبہ ذکر کے آخری جواب یہ ہے یہ بھول گیا ہوں بے ذکر کرتا ہوں جیسا کہ اگر کوئی کہتا ہے مجھے برائی کرنے اللہ نے مجھے میری عادت بنا لی اور یہ تقدیر ملی دی. اسے کہو, کہو کہ دنیا میں کیوں نہیں یہ سوچتے ہو ایک انسان جب سنتا ہے کہ ایک راستہ اچھا ہے اور ایک راستہ خراب ہے تو کس راستے میں جاتا ہے اچھے راستے میں حالانکہ اور اسی طرح انسان جب جانتا کہ پلا نوکری ہمیں نہیں ملے گی لیکن پھر بھی انسان انٹرویو کیوں دیتا ہے بار بار کہتے بھائی ایک پرسینٹ کے چانس ہے چانس ایک تو پرسینٹ ہے کہ نہیں دس پرسنٹ کے چانس ہے کہ نہیں کوشش کرو باقی اللہ پر دنیا کے مسائل میں کہیں گے کوشش کرو باقی اللہ پر ہے اور آخرت کے مسائل میں کہیں گے نہیں اللہ میرے ساتھ خیر نہیں چاہتا تو دنیا کے کام جس طرح دنیا کے کام کے بارے میں سوچتے ہوں انسان دوڑتا ہے ڈوب ہے کتنا بھی تھکتا ہے ٹیکسی والا پورے شارجہ گھوم لیتا ہے اور آخری رات میں دو تین سو کماتا ہے کس بنا پر کرتا ہے ایک مزدور انسان اتنا محنت کرتا کس بنا پر لالچ کے اور امید پر سب چلتے ہیں تو دنیا کے مسائل پہ ہم امید پر چلتے ہیں تو آخرت کے مسائل میں اور اللہ پر امید رکھو جو آپ کو دنیا میں روزی دیتا ہے وہ آپ کو ہدایت بھی دے سکتا ہے اور آپ کو جنتی بھی بنا سکتا ہے لیکن بھروسہ اور ایمان اور تق... اللہ پر رکھو اور تقدیر پر مکمل ایمان رکھو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر ہم لوگوں کو, کو تقدیر اور سارے ارکان ایمان پر ایمان لانے کی توفیق دے اور ساری شبہات خرافات اور بدعات سے ہم لوگوں کو بچائے اور ہم لوگوں کے ایمان مضبوط رکھے صلی اللہ علیہ محمد تو علا و صحبی اجمعین